الحمد للہ رب والصلاة والسلام العالمین سید الانبیاء اقبال نبینا محمد وبائل پچھلے دس میں ایک نیا عنوان ہم نے شروع کیا تھا کتاب و سنت کی اطتباع اس کی فضیلت اور اہمیت اس سلسلے میں پہلی بات ہم دیکھی کہ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعال کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں اللہ تعالیٰ کی بات ماننا اور جو رہبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس رہبری کو قبول کرنا اسی میں انسان کی نجات اور قیادت اور کامیابی ہے اس سلسلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اسی وقت ان کو بتلا دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آنے والی ہے اور اللہ نے بتلایا کہ جو اللہ کی ہدایت قبول کرے گا تو یہ دنیا میں گمراہ نہیں قرار پائے گا اور آخرت میں ایسا انسان ناکام و نمراد نہیں ہوگا اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرنا انسان پر لازم ہے جو کچھ علم اور جو کوئی احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں انسان اصلاً اس علم کی اتبا کرنے کا مکلب ہے اس پر لازم وہ ہے نہ یہ کہ کوئی اور آدمی یا کوئی اور شخصیت یا سماج یا لوگ جن کی بات ماننا اس پر لازم ہو لازم یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی پیروی کرے اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اللہ کا علم اس کتاب میں موجود ہے اور قیامت تک کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مدار اسی پر رکھا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پیروی کرے اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک یہ کہ انسان اللہ کی کتاب کی پیروی کرے اسی طرح سے یہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتبا کرے اور یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے ہیں. قیامت تک کے لیے کتاب و سنت کی پیروی لازم ہے قرآن میں اللہ تعالی نے احکام کا ذکر کیا ہے اجمالت لیکن اس کی تفصیل آپ کو ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آپ کی سنت میں لہذا جو انسان یہ دعوی کرے کہ میں قرآن پر چلتا ہوں وہ انسان قرآن کے بہت سارے احکام پر عمل نہیں کر پائے گا ماشاء اللہ کوئی حکم ہوگا جس پر وہ عمل کر سکتا ہے ورنہ ہر ہر قرآن کے حکم کی تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں بلکہ حدیث میں ملے گی لہذا ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے چلنا یہی عقل مندی اور یہی کامیابی کے لیے ضروری چیز ہے آج اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں ہم آگے لے کر چلیں گے اس میں یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنا ضروری ہے اللہ تعالی جو فیصلہ کر دے اس فیصلے کو ماننا ضروری ہے اسی طرح کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو ماننا لازم ہے اس سلسلے میں یہ فیصلے کی ضرورت کب آتی ہے جب دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کیا حق ہے اور کیا باقد ہے ایک آدمی کہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے دین کے معاملات میں خصوصاً اور دوسرا آدمی کہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے سوال یہ ہے کہ اب فیصلہ کون کرے تو اس فیصلے کی بنیاد سماج پر نہیں رکھی جا سکتی باپ دادا کی طریقے پر نہیں رکھی جا سکتی مجرد انسان کی عقل پر نہیں رکھ سکتے بلکہ اس فیصلے کی بنیاد ہوگی قرآن اور سنت پر قرآن و سنت کی روشنی میں جو صحیح ہے وہ صحیح اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو غلط قرار پائے وہ غلط ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا یا اے ایمان والو ع اللہ, اللہ کی فرما برداری کرو وہ عقی الرسول اور رسول کی فرما برداری کرو و اولی الامر منکم اور ان کی بھی جو تم میں صاحب امر ہیں معاملے کا اختیار رکھتے ہیں اولو الامر ہیں پر ان تنازع تم پیچھے اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تنازعتم تم کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَرُدُّوهُ اس معاملے کو لوٹاؤ کہاں الا رسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف انکن بلّہ ولیم الخر اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو ذال کا یہ بھلائی ہے یہ خیر ہے یہ اچھی چیز ہے اختن و تویلا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تویل انجام کو کہتے ہیں معال کو کہتے ہیں تویل اسی پر ترقی بنا ہوا ہے اس آیت میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالی نے کہا ایمان والوں سے خطاب ہے جہاں بھی اللہ تعالیٰ یا یو لوینا آ کہے وہاں یہ کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تم کو یہ کرنا پڑے گا یا یو ادینا آمن عقی اللہ پہلا حکم ہے اللہ کی فرما برداری کرو وہ عقیق اور رسول اور رسول کی فرما برداری کرو اللہ نے یہ نہیں کہا عصی اللہ ثم عقی الرسول اللہ کی فرما برداری کرو پھر اس کے بعد رسول کی نہیں بلکہ یہاں پر واؤ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اللہ کی بھی فرما برداری ہے اور رسول کی بھی فرما برداری ہے دونوں کی فرما برداری لازم ہے الی ال امر امین کو ساتھ میں اللہ نے اولو المر کو جوڑ دیا اولو المر کون ہے یہ حکام اور کہاں ہیں مسلمانوں کا امیر مثلا مسلمانوں کا حاکم اور اسی طرح سے مسلمانوں کا قاضی جج مسلمانوں کا مفتی تو اللہ تعالیٰ نے ساحد امر لوگوں کی بات بھی ماننے کے لیے کہا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کے جب اجتماعی امور ہوتے ہیں اس میں اگر حاکم کوئی فیصلہ دیتا ہے تو پھر اپنی منمانی ہم نہیں کر سکتے بلکہ ہم کو اس حاطم کی بات ماننا چاہیے تو اللہ تعالی نے اللہ کی فرما برداری رسول کی اور اول الامر کی فرما برداری کا حکم دیا یہاں پر اشارہ آپ دیکھیں غور کریں اللہ نے یہاں پر عقیروں کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے اللہ کی مانو اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے یہی لفظ استعمال کیا رسول کے لیے رسول کی فرما برداری کرو لیکن جب العمر کا ذکر آ رہا ہے تو عقی القلم یہاں نہیں ہے آپ اس پر غور کریں افی اللہ اللہ کی اتایت کرو وہی اور الرسول رسول کی اتایت کرو تو دونوں کی بھی اپی القلم مستقل ذکر کیا گیا فرما برداری کرو اللہ کی فرما برداری کرو رسول کی لیکن جب العمر کا ذکر آ رہا ہے یعنی سماج کے بڑے لوگ مفتی عالم کاغز یا اسی طرح سے امام مسلمانوں کا یا اسی طرح سے حاکم یا امیر مسلمانوں کا یا خلیفہ مسلمانوں کا اس کے لیے اللہ تعالی نے استعمال نہیں کیا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کی وجہ کیا ہے کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی فرما مستقلاً ہے رسول کی فرما مستقلاً ہے لیکن اول امر کی پرما برداری تبین یا اگر اللہ کا حکم آئے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اس کی دلیل کیا ہے رسول حکم دیں تو رسول سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی بات کی دلیل کیا ہے کس بیس سے آپ کہہ رہے ہیں لیکن کوئی حاکم اور کوئی عالم اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ دلیل کا محتاج ہے اللہ دلیل کا محتاج نہیں رسول دلیل کا محتاج نہیں اللہ کی بات خود دلیل اللہ کا حکم دے دینا دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات خود دلیل ہے رسول کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں رسول خود اتارٹی ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے خود رسول کی ماننے کے لیے کہا ہے لیکن کوئی حاکم یا کوئی عالم کوئی بات کہتا ہے وہ خود اتھارٹی نہیں ہے اس لیے کہ عالموں میں بھی اختلاف ہوتا ہے وہ خود دلیل نہیں ہے وہ خود اتارٹی نہیں ہے وہ دلیل کا محتاج ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقیم کا لفظ مستقل ان کے ساتھ ذکر نہیں کیا ان کو تابع کر دیا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے وہ تابع ہیں تو یہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فناز ہے تم فی شعی اور اگر تم میں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے فی شعی کسی بھی چیز میں تم میں اختلاف ہو جائے چاہے جائیداد کا جھگڑا ہو یا نماز کے مسائل ہوں فکری مسئلہ ہو یا پھر اس کے اوپر عقیدے کا کوئی مسئلہ ہو اگر تم میں کسی بھی عقیدے کے مسئلے میں یا شریع احکام کے مسئلے میں یا دنیا کے معاملات میں اختلاف ہو جائے جائیداد اور کسی بھی چیز میں لین دین میں اختلاف ہو جائے فور دو الا رسول اس میٹر کو اس معاملے کو تم پھیر دو تم لوٹاؤ تم پیش کرو اور رد کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا پلٹانا لوٹانا اسی لیے سلام کے بارے میں کہتے ہیں اور رد السلام سلام لوٹانا رد کا مطلب یہاں ہمارے بعض واقع رد ہوتا ہے رد کر دیا کو عربی زبان میں رد کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا پلٹانا اسی پڑھتے رد السلام سلام رد کرنا یعنی سلام واپس لوٹانا سلام کا جواب دینا ہے تو فردوح اللہ رسول اس معاملے کو لوٹاؤ کہاں لوٹاؤ حل کے لیے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قلول المن کا ذکر نہیں کیا کیوں اس لیے کہ وہ اتھارٹی نہیں ہے ان کا قول آخری بات نہیں ہے وہ خود دلیل نہیں ہے ہاں میزان اور دلیل اگر کوئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے یہ کتاب جہاں فقہ سے ہے وہیں یہ کتاب عوام سے بھی ہے اس لیے کہ بات شروع کس سے ہوئی ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اور امام شافی رحمتہ اللہ علیہ نے خود یہ بات کہی ہے کہ چاہے تم میں آپس میں اختلاف ہو یا فکہا سے تمہارا اختلاف ہو تم کو اس بات کو لوٹانا ہے اس طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو عوام یا امیر عوام کا آپس میں یا عوام کا امیر سے اگر اختلاف ہوتا ہے تو معاملہ پلٹائیں گے کہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا لازم ہے اللہ کی بات مان کے رسول کی بات چھوڑ نہیں سکتے ہیں بلکہ دونوں مستقلن دلیل ہیں اسی لیے کسی آدمی کا یہ کہنا کہ یہ جو بات ہے یہ قرآن میں نہیں ہے تو ہم مانیں یا نہ مانیں یہ جہالت ہے اگر وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے تو وہ خود دلیل ہے اس آیت کی وجہ سے جیسے ایک آدمی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلا چیز کا حکم دیا ہے قرآن میں وہ حکم موجود نہیں ہے تو پھر قرآن میں نہیں ہے تو بھی ماننا تو کوئی آدمی اگر یہ قید لگاتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم مانیں گے جو قرآن میں بھی ہو تو یہ نادان آدمی ہے کیوں کی پھر نبی کے حکم کی ضرورت کیا صرف قرآن ہی کافی ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ قرآن کہ مانو پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ رسول کی بھی مانو اللہ کی مانو تو اللہ کا حکم کہاں ہے قرآن میں اب رسول کی مانو تو رسول کی بات قرآن میں نہیں ہے رسول کی بات قرآن سے باہر ہے وہ حدیث ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بات ماننے کے لیے کہا ہے وہیں رسول کی بات بھی ماننے کے لیے کہا ہے تو رسول کی بات خود دلیل ہے اللہ کی بات خود دلیل ہے لیکن زندگی کے معاملات میں خاص طور سے اجتماعی امور میں مسلمانوں کا کوئی حاصم ہوتا ہے کوئی امیر ہوتا ہے تو اس کی بات بھی ماننا ضروری ہے لیکن یہ بات تابع ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اگر اس سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ بات مانی جائے گی نہیں اسی لیے اللہ تعالی نے آگے اختلاف کا ذکر کیا فرما برداری کا حکم دینے کے بعد اللہ نے اختلاف کا ذکر کیا کہ اگر آپس میں تم میں اختلاف ہو جائے کیونکہ خطاب اصلا اصل کس سے ایمان والوں سے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے تم, تم میں اختلاف ہو جائے تو خطاب اصلا ایمان والوں سے ہے کہ اگر تم میں کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو تم اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف وہاں سے جو فیصلہ آئے گا اس کو تم کو ماننا پڑے گا انکن تمون اب آخر اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یعنی یہاں پر ایک تنبیر کے انداز میں بات کہی گئی ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو آخرت کا خوف تم کو ہے تو تم کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ تم کو اپنے آپسی اختلافات کو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق حل کرنا پڑے گا نہیں تو تمہارے جو جی میں آئے کرو تو یہاں پر ڈانٹ کے انداز میں بات ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ اور آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے اور اپنے بڑوں کی حکام کی فکا کی علماء کی بات مانے لیکن اگر اختلاف ہو جاتا ہے آپس میں یا اختلاف ہو جاتا ہے امیر سے تو اس مسئلے کو لوٹائیں کتاب و سنت کی طرف اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر آدمی تو کتاب و کا ماہر نہیں ہوتا ہے پھر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو آئے ہے اس کا ایک حصہ عام عوام سے ہے اور دوسرا حصہ مسلمانوں کے صرف عالموں سے ہے یہ بات کہنا اس کے لیے کوئی مستقل دلی نہیں ہے اور اصول اعتبار کی بات صحیح نہیں ہے آپ دیکھیے مثال کے طور پر جن لوگوں نے کہا کہ دوسرا جو حصہ ہے یہ عوام کے لیے نہیں ہے یہ علماء کے لیے کیوں بھائی علماء کے لیے کیسے ہوا کہا کہ علماء ہی ہیں جو کتاب و سنت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں عوام نہیں کر سکتی ہے ٹھیک ہے اب آج عوام جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے کیا کرے گی پہلا حکم بھی تو ہے یہ عوام سے ہے مانو اللہ کی مانو رسول کی تو اللہ کا حکم سمجھنا رسول کا حکم سمجھنا کہ یہ حکم اللہ کا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے کہ یہ براہ راست ہے اس کے لیے بھی تو علماء اس کو چاہیے تو جیسے پہلے میں علماء ہیں ویسے دوسرے میں بھی ہیں لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہیں دوسرے میں خطاب علماء سے ہے اس لیے کہ عوام یہ نہیں کر سکتے ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے اور دوسرے دونوں معاملات عوام کے لیے ہیں اور علماء کے لیے بھی ہیں اور عوام کو تبان ہے علماء کو براہ راست علماء کیا کر سکتے ہیں قرآن و سنت کے براہ راست رجوع کر کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں عوام یہ نہیں کر سکتی ہے لیکن عوام یہ کر سکتی کہ علماء کے ذریعے کتاب و سنت کا حکم مانے علماء اس کو حق واضح کر کے بتائیں دیکھو یہ مسئلہ ہے شریعت کا اس میں قرآن و سنت کا یہ حکم ہے تو وہ اصلاً حکم مان رہے ہیں اللہ اس کے رسول کا لیکن ذریعہ کون ہے اس میں علماء ہیں تو یہاں پر یہ ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں کہ دونوں خطابات پوری امت سے ہیں کہ تم اللہ کی بات مانو رسول کی اور کی یہ عوام سے کہا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ساری امت سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ خیر ہے ذالک کا یہ شر نہیں ہے یہ خیر ہے آج بہت سارے لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں دیکھو کتنا شر پھیلا رہے ہیں علما کو نہیں مانتے ہیں اماموں کو نہیں مانتے ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں علما کو بھی مانتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک عام انسان کو عام انسان کو قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے لیکن علما سے مدد لے کے علما کی مدد سے علما اس کو سمجھائیں گے مستقل علما کی ماننا دلیل نہیں ہے علما کی ماننا علماء کر سکتا ہے. کے ذریعے کہہ سکتا کہ نہیں ہم ضد کریں گے کہ یہ علماء کے لیے دوسرا پہلا عوام کے لیے ہم یہ ہی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک جنگ میں سفر میں بھیجا اب ان پر ایک امیر مقرر کیا اور کہا کہ ان کی بات تم مانو گی اب راستے میں جب سفر میں گئے امیر کو کسی وجہ سے لوگوں کی غصہ آ گیا امیر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ تم میری بات مانو کہا کہ ہاں کہا لکڑیاں جمع کرو سب گئے سارے لکڑیاں جمع کر کے لائے کہا آگ لگاؤ لکڑیاں جلاؤ اس میں آگ آگ جلاؤ انہوں نے آگ جلائی اب کیا کرنا کودو اس میں تو وہ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے گئے یہ کیا کہہ رہے ہیں سجرت آگ میں کودو لوگ نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا نہیں نہیں کودنا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہم آگ سے بچ کے اسلام اب بچنے کے لیے اسلام میں آئے پھر واپس سے آگ میں کودنا نہیں ہم آگ میں نہیں کودیں گے وقت نکل گیا آگ ٹھنڈی ہو گئی امیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا سفر کے لوٹ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو کبھی قیامت تک واپس نہیں نکلتے باہر نہیں نکلتے ان نمک عروف فرما برداری تو نیکی کے کاموں میں ہے یہاں آپ دیکھیے عوام نے اپنے امیر سے اختلاف کیا عوام نے اپنے امیر سے اختلاف کیا تو اس معاملے کا حل کیسے نکالا گیا رسول کے پاس پیش کیا گیا رسول نے امیر کی بات کو غلط بتایا اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم اس کی بات مان لیتے اور کود جاتے تو تم کبھی اس میں سے نہیں نکلتے اس سے بات معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کیا ہوا امیر بھی فائنل اتارٹی نہیں ہے آپ نے خود طے کیا ہے ماننے کے لیے کہا ہے لیکن اس امیر نے ایک ایسی بات کی جو کیا ہے کتاب سنت سے ہٹ کے ہے کتاب و سنت کے خلاف وہ خودکشی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اسلام میں خودکشی جائز نہیں تو اب امیر نے جو حکم دیا وہ صحیح نہیں تھا لیکن صحیح کیوں نہیں تھا کتاب و سنت کی روشنی میں غلط تھا تو نبی کے طے کیے ہوئے اتارٹی والے انسان کی بھی بات نہیں مانی جائے گی اگر وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ٹکراتا ہے اور انکار کرنے والے کون ہیں عام عوام ہیں ان کے اوپر امیر بنایا گیا ہے تو وہ آتورٹی کی بات نہیں مان رہے ہیں تو آپ نے کہا صحیح کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اگر کود جاتے تو قیامت تک نہیں نکلتے یعنی تمہارا جان اس آگ میں کودنا غلط ہوتا ہے امیر کی مان رہے بھائی تع نبی نے کیا ہے اور اس کی بات مان رہے جنت میں جانا چاہیے نہیں امیر کی بات مان کے وہ جہنم میں جاتے آگ میں جاتے ہیں لہٰذا اتنی بات معلوم ہوئی کہ جو اتارٹی ہے اس کی بات اگر قرآن سنت سے ٹکراتی ہے تو نہیں مانیں گے یہ کون ریجیکٹ کر رہا ہے عوام نے ریجیکٹ کیا ان کی بات کو ماتحتوں نے ریجیکٹ کیا ہے لہٰذا یہ اصول صرف علماء کے لیے نہیں ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو کتاب و سنت پہ پیش کرو یہ صرف علماء کے لیے ہے عوام کے لیے بھی ہے کہ اگر تمہارا بڑا لیڈر اور حاکم اور امیر اگر کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو کتاب و سنت سے ٹکرانے والا ہے تم کو نہیں ماننا ہے اس کو تو یہ, یہ اصول اسلام میں ہے کہ کوئی اگر اختلاف کرتا ہے چاہے دو آدمی آپس میں کریں یا پھر کوئی آدمی قرآن و سنت سے اختلاف کرے نہیں اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا یہ اسلامی اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے ابن قطیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفصیل میں, اس کے اس کے میں کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کالا مجاہد <الصَّرَة> امام مجاہد اور طرف میں سے ایک سے زیادہ لوگوں نے بات کہی ہے کہ یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ کیا مطلب ہے کہتے ہیں سنتا رسول ہی یعنی اللہ کی طرف لوٹاؤ کا مطلب کیا ہے اللہ سے پوچھو نہیں اللہ کے رسول کی طرف پلٹاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ تم کو اس معاملے کے حل کے لیے رجوع کرنا پڑے گا کہاں کتاب و سنت کی طرف قران اور سنت کی طرف کہتے ہیں وھاذا امر من اللہ عز وجل یہ اللہ عز وجل کا حکم ہے بان کل شئی تناز عنا فی مین اصول الدین و ہر چیز کل تنازع جس میں لوگوں میں اختلاف ہو جائے مین اصول الدین و پرو چاہے دین کے اصول کے معاملات میں ہو یا پرو کے معاملات چاہے بیسک پرنسپل میں ہو یا بھی اس سے نکلنے والے مستمت اعمال میں ہوناز کہ اس اختلاف کو کتاب سنت پر پیش کیا جائے کما قال تعالی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا تم میں کسی بھی چیز میں اختلاف اگر ہو جائے جس چیز میں بھی تم اختلاف ہو جائے کسی بھی چیز میں ہو جائے و حکم اللہ تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا معلوم کہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا فما کتا فما پما ہکم ابھی کتاب بالصحت حقم فهو الحق ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت جس کا فیصلہ کر دیں اور گواہی دے دیں اس کے صحیح ہونے کی تو وہی حق ہے یعنی حق اور صحیح کیا ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح اور حق ثابت ہو جائے اما ابا ابا اب الحق اللہ اور حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ابن کثیر احمل یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے یہاں جو اللہ نے کہا اللہ کی مانو رسول کی مانو اور اختلاف میں اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو تو اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو سے مراد کتاب کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو سے مراد سنت کی طرف کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا قیامت تک کے لیے امت کے لیے لازم ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دیں اس کا لینا ضروری ہے ہم اس میں انتقاب اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وما آتا تم رسول فخود نہا کمائن ہو جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے رسول تمہیں منع کر دیں روک دیں اس سے رک جاؤ اس آیت میں عموم ہے اور عموم میں ساری چیزیں شامل ہیں بعض لوگ کہتے ہیں اس سے ہے کہ رسول جو تم کو مال دیں وہ لے لو تو اصل یہ جو آیت آئی ہے وہ فی کے مال میں آئی ہے تو مراد وہ ہے یہاں قرآن میں یہ نہیں کہا جائے جائے کہ رسول جو مال تم کو دیں اسے لے لو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو مال دیں وہ بھی لے لو اور اگر رسول تم کو حکم دے دیں وہ بھی قبول کرو اور رسول تم کو اگر کوئی خبر لا کر دیں تو اس خبر کو بھی قبول کرو چاہے خبر ہو یا حکم ہو یا مال ہو سب کو قبول کرنا لازم ہے تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا وما اور جو کچھ رسول تم کو دیں اور اسے لے لو یہاں پر لے لو کہ مراد یہ ہے کہ اس کو قبول کر لو اس پر ایمان لے آؤ اور اگر مکلف ہو تو اس پر عمل کرو کیونکہ مثال کے طور پر ایک آدمی غریب ہے اور وہ آدمی زکات دینے لائق نہیں ہے اب وہ زکوات دے یہ مراد نہیں ہے یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ زکوات کو شریعت میں مانے اور اگر مکلف بن جائے تو زکات دی لیکن اگر زکوات اس کے پاس مان ہی نہیں ہے تو رسول نے زکات کا حکم دیا ہے اللہ نے زکات کا حکم دیا ہے تو اب وہ آدمی کیا کرے گا زکات دے گا نہیں اگر مکلف ہے تو دے گا لیکن ماننا اس کے لئے ضروری ہے وہ مانے کہ ہاں زکات اسلام میں ہے اور زکات فرض ہے اگر مان لیجئے ایک آدمی یہ نہیں مانتا ہے تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا اگر زکات کو فرض نہیں مانتا ہے تو آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا اگر کہے گا زکات فرض ہے میں نہیں دیتا ہوں تب بھی انکار کی وجہ سے اگر وہ انکار کر دے زکات کا میں نہیں مانتا ہے کیا زکات ہے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا لہذا ایک آدمی کو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کا حکم مانے اور جتنی افتتاح ہے اس کے مطابق اس کو ادا کرے جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر منع کریں جیسے یہاں پر مانا حکمان ہو کن تو جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ اب یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن میں منع ہو تو ہی منع ہوگا قرآن میں اگر حکم آئے تو ہی حکم ہوگا اللہ نے نہیں کہا رسول نے ہم کو صرف قرآن نہیں دیا ہے رسول نے قرآن کے علاوہ بھی دیا ہے تو اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول جو قرآن کی باتیں تم کو دے وہ لے لو اللہ نے اتنی کنڈیشنل بات نہیں کی ہے اللہ نے محدود دائرہ نہیں کیا ہے جو رسول تم کو دے اسے لے لو یہاں پہ دیکھیے یہ عموم خود بتاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بات دے تو وہ بھی لو اور قرآن کے علاوہ کوئی بات تم کو کہیں تو وہ بھی لو اس سے یہ بہت ہی عمدگی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات دینا ضروری ہے وہ میں آتا ہوں رسول فخود میں عموم تحم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ریشم اور سونا پہننے سے منع کیا ہے مردوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ سونا اور ریشم پہ لیکن عورتوں کے لیے گنجائش بتائی ہے اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ حکم قرآن میں نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن میں ریشم سے منع نہیں کیا سونے سے منع نہیں کیا اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک چیز حرام ہو مردوں کے لیے اور وہی حلال ہو عورتوں کے لیے یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان اب عقل چلانا شروع کر دیا اب عقل چلانا شروع کر دیا کہ اگر ریشم حرام ہے تو پھر عورتیں کیسا پہن سکتی اگر سونا حرام ہے تو عورتیں کیسا پہن سکتی تو حرام ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے یہ حدیث عقل میں نہیں آ رہی یہ حدیث عقل میں نہیں آ رہی ہے اب اگر اس کی عقل کا برتن چھوٹا ہے تو اس میں حدیث کا کیا قصور ہے ایک چیز ایک کے لیے صحیح ہوتی ہے دوسرے کے لیے صحیح نہیں ہوتی ہے دنیا میں بھی ہوتا ہے چاہے دوائی کا معاملہ ہو آپ کیا کریں گے یہ دوائی میرے لیے فائدہ مند ہے تو بھی کھا نہیں دیتا آدمی کیونکہ اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے एक डॉक्टर एक दवाई एक पेशेंट को देता है अब वो नीम हकीम बन जाए इससे बहुत फायदा हुआ हम उसको तू भी खा अब वो शुगर का पेशेंट है वो बीपी उसका है क्या मसला उसका है बोल नहीं सकते आप जो दवाई खा रहे हैं इतनी मोटी मोटी गोलियां ठीक है आपका बेटा बीमार हुआ छोटा बच्चा है पांच दस साल का आपने उसको भी खिला दिया ले इतने एम की खा जल्दी अच्छा हो काम तमाम कुछ भी हो सकता है ایک چیز ایک کے لیے چلتی ہے دوسرے کے لیے نہیں چلتی ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں کچھ کے لیے حلال رکھی کچھ کے لیے حرام رکھی لہذا ایک آدمی اگر یہ عقل چلانا ہے شروع کرے نقصان ہوگا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس چیز سے رسول تم کو منع کر دیں رک جاؤ اللہ تعالیٰ نے رسول کے تابع کر دیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز سے منع کرے رکنا پڑے گا چاہے وہ مردوں کو منع کریں چاہے عورتوں کو منع اور کئی احکام الگ الگ ہیں تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا لازم ہے اس میں اللہ نے یہ شرط نہیں بتائی کہ جو رسول تم کو دیں اور وہ قرآن میں ہو تو لو اور اگر رسول تم کو منع کریں اور وہ قرآن میں ہو تو رک جاؤ اللہ نے ایسی کوئی کنڈیشن پورے قرآن میں کئی نہیں رکھی ہے کہ رسول کا حکم قرآن میں ہونا چاہیے تو بھی مانو گے یہ بھی نہیں کہا رسول قرآن کے مطابق بتائے تو مانو اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے الطلاق کہا رسول جو تم کو دیں اسے لے لو جس سے روکیں رک جاؤ معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک آتھارٹی ہیں اس لیے کہ رسول اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہیں نہیں وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہے لہذا اس آیت کی بات معلوم ہوتی کہ رسول کی بات ماننا ضروری ہے اور آگے آئیے اللہ نے فرمایا کسی مومن کے لیے اور کسی مومنا کے لیے مرد ہو یا عورت ہو ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں وما کا نا ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں اذا قضى الله ورسوله امرا کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے دیں ان يكون لهم الخیره من امره الخیره اختیار چوائس ہونا کسی مومن مرد یا عورت کے لیے ہرگز یہ بات لائق نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے چاہے کوئی بھی معاملہ ہو اور ان کو اس معاملے میں چوائس باقی رہے ایسا نہیں ہے وہ نہیں آفی اللہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگ جائے وہ کب وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا اس آیت میں کیا باتیں ہم کو بتائی گئی آئیے سمجھتے ہیں یہاں پر پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کے اعتبار سے جیسے مرد مکلف ہیں عورتیں بھی مکلف ہیں عورتیں قرآن میں کہا گیا مردوں کو ذکر کیا گیا تو ہم لوگ نہیں ہیں اس میں نہیں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ماننا مردوں اور عورتوں سب کے لیے ضروری ہے دوسری بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا اب اختیار باقی نہیں رہتا ہے یعنی اللہ نے حکم دے دیا یہ کرو کہ دیکھیں گے سوچتے ہم لوگ کریں گے تو کریں گے نہیں تو نہیں بھی کریں گے نہیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا یہ نہیں کرنا کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں چاہے تو کریں گے چاہے تو نہیں کریں گے نہیں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اختیار ختم ہو جاتا ہے اس سے پہلے اختیار باقی ہے لیکن جیسے ہی فیصلہ آ گیا اب اختیار باقی رہتا ہے نہیں یعنی آپ دو میں سے ایک چن نہیں سکتے ہیں ہاں نہ حرام آپ دو سے اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے آپ کو گنجائش نہیں کب جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا اللہ اللہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ رسول کی نا فرمانی کرے تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا اس حدیث کو اس کے ساتھ جوڑ کے آپ دیکھیں جس میں آپ نے کہا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان دو چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے تھا رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہے وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے اس سے معلوم ہی ہوا اس آیت سے معلوم ہو رہی کہ اللہ نے دونوں کو جوڑا ہے یعنی کہا جو اللہ کی ناپرمانی کرے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا اللہ نے کہا جو اللہ کی اور رسول کی ناپرمانی کرے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے معلوم کہ اللہ کی نہ ماننا یہ بھی گمراہی ہے اور رسول کی ناپرمانی کرنا یہ بھی گمراہی ہے دونوں چیزیں ماننا ضروری ہے اور گمرائی سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول دونوں کا فیصلہ ماننا ضروری ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول کو جوڑا ہے اللہ نے اپنے ساتھ رسول کو جوڑا ہے کہ اللہ نے فرما برداری میں بھی اپنے ساتھ رسول کو جوڑا اور نافرمانی فرمانی کی سزا میں بھی رسول کو اپنے ساتھ جوڑا ہے لہذا آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے اس لیے اس دور میں بہت سارے لوگ جو حدیثوں کے بارے میں تھوڑے شک میں آ جاتے ہیں حادیسوں کا انکار کر دیتے ہیں یہ حدیث عقل میں نہیں آ رہی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ آپ کا کسور حدیث کا نہیں اگر آپ بتائیں کوئی کہیں پر کچھ قانون لکھا ہوا ہو آپ کہیں یہ قانون سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے میں توڑ رہا ہوں تو آپ کو جیل میں ڈالیں دل... گے لوگ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کا پروبلم ہے آپ کو قانون فالو کرنا پڑے گا سمجھ میں آئے یا نہیں آئے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی پڑے گی اس میں سمجھنا ضروری نہیں ہے کرنا ضروری ہے اللہ نے کہا قرآن میں اللہ کی فرما برداری کرو اگر سمجھ میں آئے رسول کی فرما برداری کرو اگر عقل میں آئے اللہ نے ایسا نہیں کہا عقل میں آئے یا نہ آئے جی چاہے نہ چاہے تم کو ماننا پڑے گا حکم ماننا پڑے گا عقل میں آپ چھوٹی کمپنی میں آپ نہیں کرتے ایسا آپ اپنے یہاں نوکر کسی کو رکھا آپ نے کہا ذرا وہ ٹیبل صاف کر دو مالک سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے آپ کا نوکر ہے بہت عقل مند ہے آپ مالک ہیں لیکن وہ عقل مند ہیں آپ نے حکم دے دیا اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کیا کہیں گے باتیں بن کر کام کر عقل چلانا گھر پہ جا کے چلا یہاں میرا حکم چلے گا تنخواہ میں کام کرنے کی دیتا ہوں عقل چلانے کی نہیں چلا رہا وہ بھی میرے خلاف آپ اپنے اپنے نوکر کی بات نہیں مان ہے اللہ تعالی ہمارا مالک ہے اللہ ہمارا مالک ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ نے حکم دے دیا ہم کو ماننا ہے اس میں سمجھ میں نہ آئے تو بھی ماننا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ماننا ہے سمجھ میں نہیں آئے تب بھی ماننا ہے سمجھنے کی کوشش کرنا بہت بڑی چیز ہے اچھی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہم غور کریں اس میں حکمت تلاش کریں اس میں غور و فکر کریں اس کی شرع مسلحت جانیں بہت اچھی بات ہے نہیں سمجھ میں آ رہا تو بھی ہم کو کیا کرنا ہے ماننا ہے ایک انسان کی قیادت اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان کے چلے چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے آج بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے بولے میری عقل میں بات نہیں آ رہی ہے تو یہ جو فیشن بنا ہوا ہے حی تک آدمی انکار کر کرتا ہے ایسا ہو سکتا کیا اللہ کے کی نبی ایسا نہیں بول سکتے تو اس کو کیسے معلوم بول سکتے یا نہیں بول سکتے ہیں تیری عقل میں بات نہیں آ رہی ہو سکتا بات صحیح ہو دنیا میں کئی باتیں ہیں چاہے وہ میڈیکل فیلڈ کی ہو ڈرائیونگ کی ہو یا کوئی بھی فیلڈ کی ہو وہ بات کسی آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن وہ بات صحیح ہوتی ہے ماں باپ کی بات بچے کی سمجھ میں نہیں آ رہی. بیٹا صبح سے شام جا پڑھتا رہے खेल مت کر कर کی پڑھائی کر یہ کر وہ کر ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس میں جاتا رہے تو بہت بڑا نواب بنے گا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ کھیلنا چاہتا ہے اس کا جی نہیں چاہتا ہے پڑھنے کے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سام اسکول میں ڈال دیے دن بھر بیٹھے رہو پڑھتے رہو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس کا نہ سمجھنا یہ کوئی شرط نہیں ہے ماں باپ اس کا بھلا چاہتے ہیں اس لہٰذا دنیا میں بہت ساری چیزیں ڈاکٹر کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ, یہ علاج آپ کو کرنا پڑے گا یہ دوائی آپ کو کھانی پڑے گی بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتا اس دوائی سے کیسے فائدہ ہوگا لیکن آدمی جانتا ہے کہ بات ابھی کے ماننے میں ہی فائدہ ہے آپ دنیا میں اصول اپناتے ہیں انجینئر آپ کو بتاتا ہے یہ کرنا پڑے گا تو آپ گاڑی انجن کھولنا پڑے گا بولے ایسے اتنی چھوٹی سی آواز آ رہی اس کی پور پورا انجن کھولنا پڑے گا ہاں صاحب اندر پروبلم ہے تو آپ اس کی اس کے تابع ہو جاتے ہیں آپ کہتے ٹھیک ہے چلو کرو دنیا کے معاملات میں آدمی مانتا ہے دین کے معاملات میں اپنی عقل چلانا شروع کرتا ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اور اس کی بنیاد پر آدمی حدیثوں کا انکار کرتا ہے بہت بڑی جہالت ہے لہذا یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو تمہارے پاس کوئی نہیں عقل چلانے کا کوئی راستہ تمہارے پاس اب نہیں ہے حکم آیا ماننا پڑے گا اگر نہیں مانیں گے گناہگار ہو جاؤ گے اگر نہیں مانو گے گناہگار ہو جاؤ گے لہذا اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا لازم ہے سمجھ میں آئے نہ آئے پسند آئے نہ آئے کیونکہ ہم بندے ہیں اللہ کا حکم ماننا ہمارے لیے کاغذ ہے لہذا یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے درس میں ہم نے دیکھی انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے ابو الحاض وصف اللہ و وعلیکم